بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے واللیل اذا یغشا رات کی قسم جب وہ چھا جائے والنہار اذا تجلا اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر والانسا اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے ان سعيکم لشتہ کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے فاما من اعطى واتقى سو جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور پرہزگاری کی وصدق بالحسنا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 تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے وما عنه ماله اذا تردى اور جب وہ دو کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا لل یقیناً راہ دکھا دینا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 اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بد بخت ہے اللہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا جنو اور جو بڑا پرہزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا اللہ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو وما لأحد عنده من تجزا اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے إلا بتغاء وجه ربه بلکہ اپنے رب کی کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے ولسوف اور وہ قریب خوش ہو جائے گا